جس کی زیارت کرنے کے لیے ہر مسلمان بےتاب رہتا ہے اور یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے دل کا قرار ہے اور اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں گویا کہ قدم رکھ دیا ہو اور ہماری دل کو کیسا سکون اور ایمان کو کیسے تازگی کی اس سبز گنبت کو دیکھ کر ہی ملتی ہے تو اس سبز گنبت کے اہم نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے اور آپ کا وہ حجر مبارک ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک واقع ہے اور وہ حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ علامہ کا تھا مسجد نبی کے اندر بے شمار خود زیارات بھی موجود ہیں اور مسجد نبی کے اندر جو مقامات زیارت ہے ان میں سب سے اہم تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابر مبارک ہے جہاں پر سلام پیش کرنا اور سلام پیش کرنے کے لیے مرد حضرت الحد کے بابو سلام سے اندر جاتے ہیں اور قبر اتھر پر سنہری جالیوں کے سامنے سلام پیش کرتے ہیں اور خواتین باہر سے بھی سلام پیش کر سکتی ہیں سبز گنبد کے پیچھے والی جو جگہ ہے یہاں سے بھی اور جب ریاض الجنا جائیں تو ان شاء اللہ وہاں پر بھی خواتین سلام پیش کر سکتی ہیں اور اس کے علاوہ باب نمبر گیٹ نمبر جو ہے وہ بتیس تھرٹی ٹو وہاں پر صبح فجر کے بعد اور رات کو عشا کے بعد وہ دروازہ کھلا ہوتا ہے جہاں کے روزہ مبارک پر سلام پیش کر سکتی ہیں اور وہاں پر نفری بھی ادا کر سکتی ہیں یہ بالکل ہی سمجھے ریاض الجنت سے متصل جگہ ہے بالکل جہاں سے جہاں پر آپ باب نمبر بتیس سے جا سکتی ہیں اور انشاءاللہ جب آپ ریاض الجن جائیں گی جہاں پر آپ سلام بھی پیش کریں گی تو ریاض الجنا خود مسجد نبی کا ایک بہت ہی اہم ترین مقام ہے زیارت کا یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں پر چپے چپے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی جو ہے وہ اے, یعنی تلیہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک وہ لگی ہوں گی جس زمین پر اور یوں تو مسجد نبی کا یہ جو اندرونی حصہ ہے جہاں پر مسجد نبی کے اندر جہاں ریاض الجنہ اور مسجد کا وہ حصہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر اور آپ کا اے, آپ کی محراب مبارک باقی ہے تو یہ سارے ہی علاقہ پورا وہ ہے یہ جگہیں وہ ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے قدم میں مبارک پڑے تھے تو ریاض الجن جائیں تو سلام بھی پیش کریں آپ زیارت کر سکتی ہیں آب آب صلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محراب کی جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت فرمایا کرتے تھے اس کے علاوہ وہاں پر مختلف ستون موجود ہیں جو آٹھ ستون ریاض الجنہ کے اندر جس میں ستون وفود ہے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وفود سے ملاقات کرتے تھے ستون عائشہ ہے جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ کی نشاندہی کی تھی کہ اس جگہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ نماز پڑھنے کا کیا اجر ہے تو لوگ اس کے لیے قرآن دازی کریں تو وہ جگہ بھی ستون عائشہ کی صورت میں موجود ہے ستون تحجد ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحجد ادا کیا کرتے تھے ستونِ حرص ہے جہاں پر حضرت علی رضی اللہ اللہ تعالی عنہ صلی علیہ وسلم کی پہرے داری کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے پھر اسی طرح وہاں پر ستون ہنانا ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجور کے تنے کے ساتھ دیکھ لگا کر خطبہ دیتے تھے جب اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر نہیں تعمیر ہوا تھا تو جس مقام پر وہ لکڑی کا وہ تنا کھجور کا وہ تنا جو تھا جس پر آپ کیک لگاتے تھے جب نمبر تعمیر ہو گیا تو وہ تنا جو ہے سسکیوں سے رویا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چپ کرایا اپنے سینے سے لگایا اور پھر اس کو وہیں پر دفن کیا گیا تو جس مقام پر وہ دفن کیا گیا تھا وہاں پر سکون استوانہ جو ہے وہ موجود ہے ستون ہنانا بھی اس کو کہتے ہیں استوانا ہنانا بھی اس کو کہتے ہیں جہاں پر وہ کھجور کا تنہ جو ہے وہ نفل کیا گیا تو یہ بہت زیادہ متبرک مقامات ہیں مسجد نبوی کے اندر اسی طرح ستون توبہ ہے جہاں حضرت ابو البابا رضی اللہ تعالی عنہ کی توبہ قبول ہوئی تھی تو یہ سارے مقامات آپ کو ریاض الجنہ کے اندر ملیں گے اور خصوصاً خواتین جس جگہ پر نماز ادا کرتی ہیں یعنی نفل پڑتی ہیں ریاض الجنا میں وہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریف فین سے بہت قریب ہے تو بہت ہی ادب کا مقام ہے نہ وہاں پر آپ موبائل سے تصویریں کھینچیں نہ آپ وہاں پر ویڈیو بنائیں نہ وہاں آپ زور سے بولیں نہ وہاں پر آپ کسی کو دھکا دیں نہ آپ چیخیں نہ آپ کسی کے ساتھ خدا خاصہ کسی کو تکلیف پہنچائے بلکہ بہت ہی عزت اور احترام والے مقامات ہیں یہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں جس کے بارے میں کہا کہ تمہیں ان کا اتنا ادب اور احترام کرنا چاہیے اپنی آوازوں کو پس رکھنا چاہیے ورنہ ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہارے امال ضائع ہو جائے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو سکے تو ریاض الجنا میں جب جائیں تو اتنے ادب اور احترام کے ساتھ کہ آپ کی آواز جو ہے وہ بالکل اس ہو اور اسی میں ادب کے ساتھ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سلام بھی پیش کرنا ہے اور نفل بھی ادا کرنے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ جو آج آپ نے مجھے جنت کے اس ٹکڑے میں داخل کر دیا ہے جو قیامت کے دن جنت میں شامل ہو جائے گا تو اب آپ مجھے جنت سے کبھی نہ نکالیے گا اور سب کے لیے پوری امت کے لیے ہم سب کے لیے وہاں پر ضرور دعا کیجیے گا اس کے علاوہ وہاں پر آپ کو معلوم ہی ہے کہ مطالعات کے جہاں پر حجرے تھے گجرا بھی تھا اور اس کا دروازہ بھی وہیں پر موجود ہے اس میں سے کچھ مقامات خواتین دیکھ سکتی ہیں اور کچھ جو ہے وہ ان کو نظر نہیں آتے وہ مردوں کی زیارت کے حصے میں آتے ہیں لیکن بہرحال پوری مسجد نبی ہمارے لیے ایسا مطلب ایسی اہمیت کی جگہ ہے کہ جہاں پر جب ہم جائیں تو بہت زیادہ ادب اور احترام اور تعظیم کا معاملہ رکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے دروت پڑھیں بلکہ ہو سکے تو قیام مدینہ میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھ سکیں اور بعض علماء یہ بات کہتے ہیں کہ کوشش کریں کہ کم از کم ایک لاکھ مرتبہ درود ضرور پڑھ لیا جائے کتنے دنوں میں آپ مدینہ میں قیام کریں اور تمام نمازیں کوشش کریں کہ مسجد نبوی شریف کے اندر ہی ادب مجھے